ان الحمد للہ اشد اللہ شریک و اشد محمد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 مجھے مجھے مجھے صبح مجھے کی نماز کے بعد آپ نے درس دیا ہے تو جناب الباس ابن سمان کہتے ہیں فخف دفی ہی کہ درس دیتے ہوئے کبھی آپ کی آواز بہت اونچی ہو جاتی اور کبھی آپ کی آواز دہیمی رہتی حتیٰ غلحی قائفت نخل آپ نے تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ ہم دجال سے ڈرنے لگے اور ہم یوں سننے لگے کہ ساتھ والے کھجوروں کے باغ میں دجال بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ اللاۃ والسلام نے اس فتنے کے خطرناک ہونے کی وجہ سے بڑے ہی شاندار طریقے سے صحابہ کلام کے سامنے درس دیا اور کہتے ہیں نواس بلسمان کہ جب ہماری بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا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 آدمی کا نام ہے نا آ کے د جال نوجوان ہوگا اس کے بال گنگریالے ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی کانا ہوگا چھوٹے قد کا ہوگا اس کی پنلیوں میں بھی مسئلہ ہوگا کیڑی سی ہوں گی تو میرے بھائی یہ آپ د جال کی اتنی علامات کیوں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس دال سے بچ جائیں ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں فرماتے ہیں ابن قطن آپ فرماتے ہیں کہ, کہ مشابہ ہوگا اسی زمانے میں کوئی ایک آدمی گزرا تھا لوگ اسے جانتے تھے اس کا نام تھا عبد العضا تو آپ نے کہا کہ دجال کی شکل اس آدمی سے ملتی جلتی ہوگی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں